وہ کہتے ہیں اب اگلی غلط فہمیاں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بات کرتے ہیں وجوہات کیا ہیں امت میں ذلت اور رسوائی اور ناکامی کی وجوہات کیا ہیں وجہ جو آپ بیان کرتے وہ بھی ہے کہ آج مسلمان دین سے دور ہے یہ بھی یہ بھی وجہ ہے لیکن اس سے بڑی وجوہات اور ہیں ہمارے پاس ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں دیکھیں کون سی وجوہات ہیں وہ کہتے ہیں نمبر ایک سب سے بڑی وجہ ہے آج امت میں ذلت اور رسوائی کی جہاد کو ترک کر دینا جب سے جہاد کو چھوڑا ہے تو ذلت مسلط ہوئی ہے ضلت آئی ہے اور ناکامی ہی ناکامی ہے جب تک جہاد امت میں رہا ہے تو کوئی ذلت نہیں تھی کامیابی کامیابی تھی اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تباہی تم بزیاں نہ ہوا وخت و فرماتے ہیں جب تم اینا کی خرید و فروخت شروع کر دو پوری ایک قسم کی خاص قسم خرید و فروخت جس میں سود ہے حرام ہے اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے اس نے کوئی چیز خریدنی ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے کیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کہتے ٹھیک ہے میرے پاس گاڑی ہے میں تمہیں گاڑی دیتا ہوں کیونکہ اگر پیسے میں اسی ہزار آپ کو دیتا ہوں اور پھر ایک لاکھ وصول کرتا ہوں تو یہ کیا ہے سود ہے تو اس کو تھوڑا سا دوسرے طریقے سے ایک ہیلہ اپنایا وہ یہ ہے کہ پیسے سے پیسہ سود ہے اگر زیادتی ہو لیکن پیسے سے میں دوسری چیز اب پیسہ چاہیے میں جانتا ہوں تم ایسا کرو میری گاڑی ہے تم مجھ سے گاڑی خریدو کیش میں اسی ہزار کی اس کے پاس کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور مجھے ایک لاکھ کی بیچو کس پہ دیتے رہنا مجھے مالک بھی خود ہے خریدار بھی خود ہے اب اس کے پاس تو کچھ نہیں ٹھیک ہے وہ گاڑی اسے کتنی کی دیتا ہے ایک لاکھ کی دیتا پیسے کتنی دیتا ہے اسی ہزار واپس کتنی لے گا ایک لاکھ گاڑی کہاں ہے اس کے اپنے گھر میں کھڑی ہے گاڑی کا اس کا نام ہے بس اسے کیتے بے اور یہ حرام ہے سود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم ایسے ایسی و فروغ شروع کر دو گے سودی کاروبار شروع کر دو گے جس کے ایک مثال بے النا ہے اور گائے کی دوں کو پکڑ لو گے گائے کے دم بیلوں کے دم پکڑ لو گے یعنی ورغ تم بزرگ اور کھیتی باڑی میں تم راضی ہوگے دنیا میں مگن ہوگی دنیا تمہیں چاہیے اور ترخت تمول جہاد اور جہاد کو چھوڑ دو گے یا جہاد کو چھوڑ دیا صلاح فقبہ علیکم اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ضلعت مسلط کرے گا لا اسے کبھی اٹھائے گا نہیں اس ضلت کو کب تک حتیہ ترجیح الى گلادین جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوڈو اسے ابو ابوداود نے روایت کیا حدیث نمبر تین ہزار چار سو باسٹھ اور اللہ البانی نے صحیح فرمایا صحیح عدی سے تو ایک ایک غلط فہمی اس کا جواب پھر میں سارے بیان کر دوں گا پھر جواب لیٹ ہو جائے گا اس کا جواب یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ بنیادی وجہ ہماری بات ہے کہ بنیادی وجہ ضلعت رسوائی کی کیا ہے صرف وزنی بیان کر رہے وجوہات تو بہت ہے بنیادی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے اور پھر وجوہات نکلیں ہمیشہ یاد رکھیں ایک جڑ ہوتی ہے جب تک جڑ نہیں ہے تو آپ کو پودے کے تنے نظر نہیں آئیں گے پتے نظر آئیں گے آپ کو کبھی جو درخت کی بنیاد اس کی جڑیں ہیں پھر اس کا اصل ہے اس کی باڈی ہے پھر اس کے فروع ہیں پھر اس کے پتے ہیں پھر اس کے فروٹ ہیں ہم بات کر رہے ہیں بنیاد کی آپ ہمیں دکھاتے پتے اور فروٹ اور ٹہنیاں کس کو شک ہے کہ جہاد ترک کرنے سے ضلعت رسوائی آئی ہے کسی کو شک نہیں ہے میرے بھائی جہاد ترک کرنے سے ضلعت آتی ہے کیونکہ جہاد دین کا حصہ ہے اور دین کی جتنی سے آپ چھوڑتے جائیں گے اتنی زلت کے دلدل میں غرق ہوتے جائیں گے یہ تو مسلمہ بات ہے لیکن کیا صرف جہاد کو چھوڑنے سے امت زلیل ہوئی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں حدیث کی طرف آتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترتیب دیکھیں ذرا نبوت کے الفاظ پر قربان جاؤں یہ وحی ہے دیکھیں اذا تبیا تم بلیا آغاز کس چیز کی کیا مال سے سود سے جو ہی مال سے محبت بڑھے گی امت میں اور سود بڑھے گا جب مال زیادہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے دنیا سے محبت ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے دنیا سے محبت بڑھے گی میرے کو جو فقیر و فقرہ غرب ہیں محبت دئے سے محبت کرتے ہیں وہ کیا خیال ہے وہ تو بیچارے صبح شام پتہ نہیں آسمان جب دیکھتے ہیں کہ کب کوئی آسمان سے کیا آفت ہے ہماری جان چھوڑ جائے چھوٹی جائےم اللہ برحال ایسے کرنا تو نہیں چاہیے میں ایک, ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے سامنے بھی آئے ہیں جو دنیا سے تنگ ہیں غربت ہے بھوک ہے پیاس ہے بد امنی ہے تو لوگ تنگ ہیں تو دنیا سے محبت کب پیدا ہوگی جب مال زیادہ ہو جائے گا بے حضر جب مال کیسے زیادہ ہوگا جب حرام کھایا جائے گا اور سب سے بڑا حرام کون سے مال میں سود جانتے ہیں میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا ایک درس میں کہ سود کا کم سے کم درجہ جو ہے جانتے ہیں کم سے کم درجہ کس چیز کے برابر ہے کتنا بڑا گناہ ہے کم سے کم درجہ سود کا اپنی ماں سے زنا کرنا نرض اللہ ابن ماجا کی روایت میں صحیح صنعت کے ساتھ ابن ماجا نے روایت کیا ہے بہتر حصے ہیں سود کے جو سب سے کم ہے نا وہ زمین پہ سب سے کم اس کا جو گناہ ہے اتنا ہے جیسا کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے نرود باللہ ان دن جو کچھ شخص سوچ سکتے اتنا گرا ہوا انسان پیدا ہو سکتا ہے یعنی جو لوگ سود کھا رہے ہیں کم سے کم درجے کا وہ دنیا میں چلتے پھرتے ایسے لوگ جو اپنی ماں سے زنا کر رہے ہیں نرود بلا جتنا زیادہ کھا رہے ہیں اتنا زیادہ زنا کر رہے ہیں یعنی ایک شخص نو بلا سب رما سے زنا کیا ہے اور زمین پہ چلتا ہے گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور جو سود کھاتے ہیں وہ بھی زمین پہ چلتے ہیں ان کا گناہ بھی اسی بوجھ کے برابر ہے کیونکہ گناہ تولے جائیں گے یاد رکھیں گناہ گناہ کا ایک وزن ہے تولے جائیں گے تو اس کا گناہ اس کا گناہ برابر ہے یہ کم درجے اچھا جو زیادہ درجے کا ہے اس کا کیا ہوگا سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا وہ کیا شخص ہوگا اس لیے جو ہی سودی کاروبار ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئی جب ناراضگی آئی تو اللہ تعالیٰ دنیا دے دی اللہ تخل تم ادنا بل بخر سود کھایا اتنی مگن ہوئے دنیا میں تو کہتی باڑی تمہیں اچھی لگی دنیا ہی اچھی لگی مقصد صرف کہتی باڑی نہیں وہ زمانے کہتی باڑی ہوتی تو اس لیے کھیتی باڑی کی نشانی دی ہے فیکٹریز ٹیکنالوجی دنیا میں کوئی بھی دنیا کی ترقی کی چیز ہو اس کو اپنے آگے رکھ دیا وہی کامیابی اور ناکامی کا ذریعہ ہے اسی پر زندگی گزارتے رہے وہی زندگی کا مقصد بن گیا کہ میری زندگی اچھی کیسے ہو سکتی ہے میں دنیا میں نام کیسے کما سکتا ہوں میرے اولاد سب سے اچھی کیسے ہو سکتی ہے میرا گھر سب سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے میری گاڑی کی طرف میں چاہتا ہوں لوگ ایسے مڑ کے دیکھیں ایسی گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے تب تو مجھے کوئی سکون ملے گا ورنہ نہیں کوئی سکون نہیں بد امری بے سکونی کی زندگی ہے وہ تخت مند نبل بھر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حقیقت میں دنیا کیا کیا ہے اگر دنیا کی قیمت قدر و قیمت اللہ تعالی کے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اللہ تعالیٰ ایک بوند پانی نے پینے دیتا پانی دنیا کا ایسا ہے کہ نہیں یہ پانی دنیا کا ایسا ہے کہ نہیں پور دنیا میں سب سے زیادہ کیا ہے پانی ہی ہے اور ہر زندہ چیز کی بنیاد کیا ہے پانی ہی ہے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ کون سے مسلمان یا ہی、کافر ہیں کافر ہیں تو دنیا کی اگر کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر مچھر کے پرک کے برابر بھی ہوتے مچھر نہیں مچھر خریدو گے کوئی مچھر خریدے گا کوئی ہے دن مچھر خریدنے والا کتنے کا کتنے کا خریدو گے مچھر کے پرک مچھر تو پورا کے پورا الگ بات ہے مچھر کا پرک جب مچھر کی قیمت مچھر کے پر کی کیا قیمت ہے یعنی بے قیمتی چیز سے بے قیمتی چیز نہیں ہے تو کافل کو ایک بند پاندنے بھیج دیتے جو چیز آپ کو عزیز ہے آپ کو دشمن بھی نہیں دیں گے آپ دنیا اللہ تعلق و عزیز نہیں ہے دوسری بات میں آیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے جس سے پسند کرتا ہے جس جسے پسند نہیں کرتا سب کو دیتا ہے لیکن آخرت صرف ان کو دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے یہ دنیا کی قدر ہے جب دنیا میں یہ مسلمان مگن ہو جائے گا وہ ترقت مجھے اب جہاد آ کے چھوٹا جہاد شروع میں نہیں چھوٹا انہیں کبھی چھوڑ سکتا ہے اور جب جہاد چھوٹا کیا ہو گیا اب دفاع کرنا والا کوئی, کوئی نہیں تلوار اٹھانے والا کوئی نہیں عزت سے سر اٹھانے والا کوئی نہیں سب نے سر جھکایا نیچے مال ڈھونڈ رہے زمین پر دنیا میں مال کہاں ہے سر جھک جاتے ہیں اور جو عزت والے سر اٹھے ہوئے تھے جب ان کا غلبہ ہوا بات غلبے کی وہی میں بیان کر رہا ہوں جو پہلے میں درکشوں نے بیان کی تھی جبلب ان کا وہ جو دنیا کے پجارے عبد الدرم عبد الدینار تو جو اچھے تھے اب وہ مغلوب ہو گئے جنہیں سر اٹھایا ہوا تھا وہ بھی مغلوب ہو گیا اب امت کے زیادہ تر لوگ یہ ہیں اب ان کی کوئی وجود نہ رہا ان کے سامنے تو عذاب سب پہ برابر ہو گیا ذلت کے سب برابر ذلت اور رسوائی میں اب سب شکار ہیں اب تکلیف جیسے اس کو ہے جو بے نمازی اس کو بھی ہے جو نمازی ہے تکلیف جتنا ایک قبر پرست پر اتنا ہی ایک موحد کو ہے حل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حل بھی فرما دیا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ذلت کو نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تم اترج علا اب یہاں پر بات ہے جب تک کہ تم واپس نہیں جاتے حدیث کے الفاظ دیکھیں ترجو علا کیا الجہاد یا دین حت ترجین حکم جب تک کہ تم دین طرف واپس نہیں جاتے ترجیح ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے اللہ بعض لوگوں نے اہل علم نے جو علم طرف منصوب ہیں انہوں نے جب ترجمہ کیا اس حدیث کا آخر میں لکھا ہے حت جب تک کہ تم دوبارہ جہاد نہیں کرو گے بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائی دیکھیں آپ جو سوچ رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن نبوت کے الفاظوں میں ہیر پھیر جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹھی بات منسوب کی ہے تو اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیں بنا لے اپنی جگہ میرے کیتوں سے غلطی ہوئی ہوگی ایک ادر ہوگا ان کے پاس لیکن اللہ کے لیے جو نبوت کے الفاظ ہیں ان کو ویسے رہنے دیں ترجمہ صحیح کر لیں مفہوم جو آپ نکالنا چاہیں وہ آپ خود جواب دیں لیکن آپ انصاف تو کریں پڑھنے والے کے تو انصاف ہونا جو پڑھنے والے سب عالم نہیں جاہل لوگ پڑھتے آپ کی کتابیں آپ کی کتاب میں ایسا لفظ لکھو تو وہ عربی کون پڑھتا ہے وہ ترجمے پڑھتے سارے تو آپ لوگوں کے اس طریقے سے جو ایک نور وحی کا اس میں اس طریقے سے قانون سازی نہ کریں ایک گزارش ہے میری تو حدیث کے الفاظ یہی حت اطرج ہو ارادیری ہو اور وال یہی لفظ فٹ آتا ہے میں قسم کھا رہا ہوں جہاد لفظ فٹ کیوں نہیں آتا کیونکہ جہاد اصل میں چھوٹا کب جب پہلے دین گیا پھر جہاد گیا اور جب دین آئے گا پھر جہاد بھی آئے گا پھر عزت بھی آئے گی سمجھی بات کی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاں جہاد کا ہوتا تو کیا ان سود خوروں سے جہاد کرواتے دنیا سے محبت کروانے جہاد کرتے کون کرتے جہاد ہرگز نہیں ہو نہیں سکتا تین بوت کے الفاظ دیکھیں دیکھے ہر ترجیح جب تک اپنے دین واپس نہیں آتے سود سے توبہ نہیں کرتے سو سے توبہ کی اور سود سے میرے بھائی شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں کرتا بیدعہ تو سود سے بڑا گناہ ہے اور بیدعہ سے جو بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے آج امت میں کیا ہے صرف سود ہو رہی ہے آج یہاں پہ گناہ جنتے چلے تو ہم تھک جائیں گناہ نہیں امت کے یہ تو ایک سود کی بات ہوئی ہے میرے بھائی سود آیا دین گیا لوگوں کے دلوں سے دین گیا جس طریقے سے یہ محرمات بڑھتے بڑھتی تو دین کا کتنا ایمان بچے دلوں میں آج تو دین کی طرف واپس آؤ ارے دین کی طرف واپس آنا مشکل ہے اللہ کے لئے مجھے بتائیں دین کی طرف واپس آنا مشکل ہے توب چلانا مشکل ہے دین کی طرف واپس آنا مشکل ہے مجھے بتائے کلاشم گوف چلانا مشکل ہے اللہ تعالی دین کی طرف واپس آنا مشکل ہے جانتے دین کی طرف واپسی واپس کا کی مطلب کیا ہے کیسے آنا ہے اللہ انستا فرق ہوا دھو زبان سے نہ کہیں دل میں کہہ دیں اور سود کھانے سے رک جائیں سودی مال اکٹھا ہے اسے کسی کام میں لگا دیں اسے فائدہ نہ اٹھائیں یہ توبہ ہے یا عملی توبہ ہے کسی خیر کے کام میں دے دیں کسی کے کو اوپر کوئی مقدمہ ہے آپ کا کوئی ماہد بھائی ہے یا کوئی شخص اثر میں ہے اس کو نکالنا ہے یا کوئی خیر کا کام ہے کوئی روڈ بن رہے ہیں کوئی کسی کام میں بھی مسجد کے حمام بن رہے ہیں اس میں دے دیں ایسا،, ایسا مال ہے اس چیز کے لیے درست ہے حماموں میں لگا دیں اس کو حرام کمال ہے توبہ کریں اپنی خوشی کریں اور الحمد لوگ سمجھ رہے ہیں آ رہے ہیں آج دیکھیں آج دس سال پہلے آپ کیا تھے میں کیا تھا بیس سال پہلے کیا تھے ہم لوگ اور دیکھیں آہستہ ایسے لوگ کس طریقے سے آ رہے ہیں اللہ جوان جوان لوگ خوشی ہوتی ہے دیکھ کے مسجد کی پہلی سخت میں بیٹھے ہوتے ہیں اذان ہوتی ہے ہو وہ پہلے بیٹھے ہوتے ہیں ہماری آنکھوں تک پچھلے بیس سال یہی دیکھ رہے ہیں کہ بیچارے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں اگلے صفوں میں آج جوان آ رہے ہیں آج توبہ کر رہے ہیں لوگ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے تو حدیث کے الفاظ ہے حت جو ہے جذین ہے اور جب دین دینا واپس جاؤ گے اللہ کی قسم جہاد بھی آئے گا یہ تو ہم کہہ رہے ہیں میرے بھائی اب صبح شام جہاد کا نعرہ لگاتے ہو ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائی امت میں اس وقت کون سے لوگ موجود ہیں اور یہ جواب ابھی آئے گا جو معاہدین ہے وہ کیوں نہ کریں وہ جواب آ رہا ہے جو کم لوگ آج جہاد کا جھنڈا لہراتے ہیں اور جہاد کرنا چاہتے ہیں ان کی بات آ رہی ہے ان آگے لیکن پہلے یہ تو سمجھ لیں تو یہ غلط فہمی جو آپ نے بیان کی ہے کہ امت کی ضلعت کی وجہ جہاد ہے جہاد کا ترک کرنا ہے تو یہ اچھی طرح یہ وجہ ہو سکتی ہے لیکن بنیادی وجہ نہیں ہے یہ بعد میں وجہ ہے اصل وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے جہاد چھوٹا ہے امت سے بات اس کی ہو رہی ہے نا جہاں کب چھوٹا ہے سب سے پہلے جہاد چھوٹا ہے پھر شرف امت میں آیا ہے پھر بدایت آئی ہے پھر نفرمانی آئی ہے پھر زنا آیا ہے بزرگ کہتے ہیں جی ہاں ایسے ہی ہوا ہے سبحان اللہ. میرے وہ کافر اللہ تعالی حکمت نہیں ہے کہ کافر کا غلط امت پر ہو اور امت مومن ہو ہرگز نہیں جب ایک مرتبہ اللہ تن امت کو بلند کر دیا عزت دے دی اور غلبہ دے دیا اب اس غلبے سے جو اترنا چاہتے وہ اترتا ہے اب دیکھیے بلندی دی یہاں پہ امت آہستہ آہستہ لوگ اترنا شروع ہوئے کیسے اترے جہمی فرقہ نکلا نیچے اترا اب وہ نیچے ہو گیا خود خود دلیل ہونا چاہ ہو گیا متضلی آئے اشعری آئے متوریدی آئے خوارج ہیں رافظی ہیں آہستہ آہستہ تو فرقے بڑھتے گئے خود ضریعی ہوتے گئے لیکن غلبہ کہاں یہاں پہ موجود ہے غلبہ بھی اور یہ مغلوب ہیں سارے فرقے مغلوب ہیں مغلوب ہیں, مغلوب ہیں مغ... یہ اپنی جگہ پہ ہے عزت ہے ایک سال ایک سو سال دو سو سال تین سو سال آہستہ آہستہ جیسے نبوت کے زمانے سے یہ وقت دور ہوتا گیا اسی طریقے سے یہ فرقے بڑھتے گئے اور ان کو غلبہ حاصل ہوتا گیا جب اب یہ, یہ کہاں سے یہ کلمہ پڑنے والے ہیں کہ نہیں یہ مسلمان ہے کہ نہیں میرے بھائی یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ وہ دونوں نہیں ہیں جو مغلوب ہیں امت اوپر ہے باقی سب مغلوب ہیں یہ دونوں مغلوب ہیں کس ٹوٹ گیا کیسا ٹوٹ گیا سارے مغلوب ہیں نیچے تو یہ یہاں سے نکلے اور نیچے آ رہے ہیں خود ذلت زندگی گزارنے کے لیے تفریق تفریقے کرتے کرتے آہستہ آہستہ ان کو اقتدار ملنا شروع ہوا اور غلبہ آہستہ ایسا, ایسا شروع ہوا جب غلبہ آیا ابھی کی تعداد کتنا رہ گئی بولا کی نکسرنا سلا علم ولاقین نکسرنا سلا عشکرون ولا کی نکسرنا سلا جب ناس خود مسلمانوں میں سے ہوتا تو, تو پھر کتنی بڑی مصیبت ہے یہ تو ٹوٹل سم ہے کہ کافی زیادہ ہیں ناشکر شکرے زیادہ ہیں بے ایمان زیادہ ہیں یہ تو لیکن جب مسلمانوں میں یہ بات آئے گی تو پھر جو اچھے لوگ ہیں آہستہ آہستہ وہ مغلوب ہونا شروع ہوئے اور غلبہ کس کا یہود نسارہ کا تھا ان کے اوپر نہیں اپنے انکل میں پڑنے والوں کا تھا جب وہ مغلوب ہو گئے اب ابھی دب گئے جی لیکن نور ابھی موجود ہے ان کے پاس بجھا نہیں اللہ قسم یہ نور کوئی بجھا نہیں سکتا یہود تو نہ سارا کیسر کیسے نہ بجھا سکے تو یہ کہاں بجھا سکتے کلمہ پڑھنے والے دیکھیں بات کڑوی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے سک... بجانے بجھا... کے لیے تیار ہے یہ ہو کیا رہا ہے امت میں آج جب توحید کی بات کرتے ہیں شیخ سے منع کرتے ہیں آپ کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی آپ کے گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہم تو... توحید وہ نور ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید نے سورت صف میں کہ اللہ تعالیٰ نور کو بجھانا چاہتے ہیں ہے تفریح کنور تو ہے سنت نور کون سا نور ہے دین یہی تو ہے ہمارا ہم توحید کی بات کرتے ہیں جگڑتے ہیں شرک سے منع کرتے ہیں کہتے ہیں بھی ہیں بہرحال تو دین کی طرف واپسی ہی حل ہے